جناب علی وقار صاحب کا انگلینڈ سے دوسرا سوال ایمیل پر آیا ہے ان کا سوال یہ ہے حضرت صاحب کہ میں یہاں ایک مسجد میں درس دیتا ہوں لیکن میرے والدین اس سلسلے میں مجھ سے سخت ناراض ہیں ان کا کہنا ہے کہ تم عالم نہیں ہو تو اس طرح جو ہے تم درس دینا تمہارا ٹھیک نہیں ہے اگر کوئی غلطی کی تو سواب کی بجائے سخت گنا ہوگا تو کیا درف دینے کے لیے عالم ہونا ضروری ہے میں تو فیضان سنت پر کر سناتا ہوں جزاک اللہ خیر جی وکار بھائی اصل میں میں نے پہلے کہ غیر عالم کا باز کہنا ناجائز ہے ہاں آپ ان چیزوں کا درس دے سکتے ہیں جن چیزوں کے آپ عالم ہیں نماز کے بارے میں آپ خوب سیکھ لیجیے تو لوگوں کو نماز کے مسائل بتائیے جو جو مسئلہ آپ کو مکمل پتا ہے وہ مسئلے آپ بتائیے یا غیر عالم جو ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ کوئی کتاب پکڑے اور کتاب سے پڑھ کر لوگوں کو سنا دے کوئی اپنے سر ذمہ داری نہ لے جو کتاب میں ہے وہ ذمہ داری کتاب والے جو کتاب جس نے لکھی ہے وہ اس کی ذمہ داری ہے لہذا ایسا تو ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی غیر عالم جو ہے وہ کتاب پکڑے اور اس کو پڑھ کر سنا دے اپنی طرف سے کچھ بیان نہ کرے ہاں اپنی طرف سے جو بیان کرے گا تو وہ غیر عالم کو بیان کرنا ناجائز ہے عالم ہی بیان کرے گا جیسا حضرت سینہ علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کئی مرتبہ میں نے روایت کی کہ جب آپ کوفہ تشہیر لے گئے تو وہاں ایک مسجد سے آواز آ رہی تھی درست دے رہا تھا یا تقریر کر رہا تھا یا کچھ اس کا بیان کر رہا تھا تو مولای اور ربی اللہ تعالیٰ نے ہو مسجی میں تشی لے کر اس کو پوچھا کہ تو ناسک و منسوخ کو جانتا ہے تو اس نے کہا نہیں تو آپ نے بھرا مسجد سے نکل جا تو خود گمراہ ہے لوگوں کو بھی گمراہ کرے گا آج کے بعد نتیجے بعد کہتا نہ سنو تو علم کا ہونا تو باہر حال ضروری ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکشار فرمایا کہ علم یوں نہیں اٹھے گا کہ کتابیں خالی ہو جائیں گی اور کاغذ کورے رہ جائیں گے علم یوں اٹھے گا کہ علماء فوت ہوتے جائیں گے اور لوگ جاہلوں کو اپنے ایمان بنا لیں گے وہ خود جاہل ہوں گے گمراہ ہوں گے لوگوں کو بھی گمراہ کریں جی تو اللہ معاف کرے آج کا وقت جو ہے وہ کچھ ایسا ہی لگتا ہے ہر شخص اپنے آپ کو وقت کا غزالی اور راضی سمجھتا ہے تو اللہ ہم سب کو علم حاصل کرنے کی توفیق فرمائے حاصل کر کے عمل کی توفیق فرمائے عمل کر کے لوگوں کو بتانے کی بھی توفیق عطا فرمائے آپ والدین کو یہ سمجھائیں کہ میں کتاب سے پڑھ کر سناتا ہوں اپنی طرف سے کچھ سناتا نہیں اگر غلطی ہوگی تو لکھنے والے پر ہوگی مجھ پر غلطی نہیں ہوگی